خوبی ہے تو پوگام کے ذریعے اب اڑ شخصیت سے ملائی جن سے ملنے گھڑو کچھ نت جانے سکے اج جن شخصیت جو تاساں ملاقات جو پروگرام رل ہے جو نالوں لطفلا خان ہے لطفلا خان کی جی شخصیت گھڑا ترفی ہے پر جی کے ہکڑی اکھر میں انہ کے سموجے تھی کھڑی چاہ جے تو لطفلا خان ریئر کلیکٹر ہے ایکڑو اڑو مانو جن تمام ریئر شین کے کلیکٹ کیا ہے وقت ہر کے مٹائے تو چھڑے وقت جو گزر بالکل ان واریہ کے طوفان جی ہے کو بڑا وڈا نشان مٹائے چھے اور لطف اللہ خان جی خوبی یہ تو ان وقت کے ظالم طریقے کار جے خلاف ڈھال بڑھیا ہے اڑیوں آوازوں محفوظ کر جن آوازن واقع دنیا کے مٹائے ہو لطف جی لائبریری کیبری کلیکشن کا سوائے سمجھ میں نت اچے تسی یہ سب کچھ پری وی کیوں بدھی گا اچھو تحنیت تاریخ صاحب شخصیت توانجی بلاقات کرائے اللہ علیہ وسلم خان صاحب سب سے پہلے تو اسلام علیکم آپ کو ویلکم کرتے ہیں در پروگرام دلیجن میں اور آپ کی جو شخصیت ہے اس کو مجھے جب میں پروگرام کے بارے میں بات کر رہا تھا ابھی آپ نے سنا تو اس کوائی ڈیفیکلٹ کہ ایک چیز میں سمونا اتنے مختلف عذابیوں ایسے کوئی بات آپ کا حسنظن ہے مہربانی ہے آپ کی جیسا سمجھتے ہیں ورنہ میں تو ایک کتنا سا آدمی ہوں جسے آپ مین آف دی اسٹریٹ کہتے ہیں وہ میں اپنے آپ کو صحیح مانیے یقین مانی آف دی اسٹریٹ کہتا ہوں تو ساری دنیا نیچرلی مین آف دا اسٹریٹ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بڑا پن ہے کہ آدمی خود کو وہ نہ سمجھے جو دنیا آپ کو سمجھے. خیر اس پہ کیا بحث ہونی چاہیے برحال سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی لائف اپنی زندگی کے شروعاتی دنوں کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ آپ کہاں پیدا ہوئے اور شروعاتی دن کیسے گزرے میں جنوب ہند میں ایک مشہور شہر تھا اور ہے اس کا نام تھا مدراس اچھا. اب وہ چینئی کہلاتا ہے جی وہ ساؤتھ انڈیا میں ہے جنوبی ہند میں وہ واقع ہے اور پارٹیشن سے پہلے وہ آبادی کے لحاظ سے نمبر تین پہ تھا پہلا کلکتہ آبادی کے لحاظ ہے دوسرا بمبئی تیسرا مدراس مدراس کی یہ حیثیت تھی یہ کوئی آبادی کے لحاظ سے ہے یہ کوئی ایسی اہمیت کا حامل نہیں ہے مدراس کی جو خصوصیت ہے وہ اپنی جگہ پر ایک اہم چیز ہے میرے نزدیک اس وقت تو ہم ہندوستان میں رہتے تھے وہ ہندوستان کہلاتا تھا شمالی ہندوستان تھا جنوبی ہندوستان تھا یہ دونوں خطے شمال اور جنوب صرف زمینی حد تک ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے ورنہ ثقافت کے اعتبار سے اور درجنوں اعتبارات سے جنوبی ہند کا شمالی ہند سے کوئی لگا نہیں تھا کوئی ایکویشن جسے کہتے وہ نہیں تھا مطلب کیا بل... ایک تو وہاں کی زبان تامل بولی جاتی ہے تامل شمالی ہندوستان میں بولی نہیں جاتی وہاں اردو ہندی بولی جاتی وہاں کی ثقافتی دنیا جو ہے وہ بھی الگ ہے اس مراد میری یہ ہے رقص مثال کے طور پر رقص کو لیں آپ mm -hmm. ہمارے ہاں وہ کیا نام ہے اس کا کتھک کتھک ہمارے یہاں مشہور ہے mm -hmm. ان کے یہاں وہٹم معاف کیجیے گا میں میں سن سولہ میں پیدا ہوا ہوں اس لحاظ سے میری عمر اس وقت اکانوے سال میں ہوں بولنا لیکن وہ اس کے عمر کے ساتھ جو یادداشت کی کیفیت ہوتی ہے وہ اس پر آہستہ آہستہ اثر کرتی جاتی ہے خبر نہیں کہاں جا کے یہ دم لے خیر وہ بھارت ناٹیم ہے ہمارے ہاں شمالی ہندوستان کی جو موسیقی ہے کہنے کو تو ہندوستانی موسیقی کہلاتی ہے لیکن اس کے اندر جتنے حملہ آور ہوئے ہیں ہم پاکستان میں وہ انڈیا میں آئے ہیں ہر ایک نے عرب نے فارس نے مغل نے ترک نے ہر ایک نے اپنے اپنا مزاج اپنی اپنی رنگینی اپنا اپنا علم ان کی موسیقی میں شامل کرتا گیا چنانچہ اب جو ہندوستان کی موسیقی ہے وہ کسی لحاظ سے کوئی پیور میوزک نہیں کہلا سکتی وہ ایک ملغوبہ ہے مختلف اثرات کا جس میں شامل ہے امیر خسرو نے کچھ راگ شامل کیے اربوں نے کچھ اور راگ شامل کیے ہندوؤں نے کچھ اور راگ شامل کیے پنڈتوں نے کچھ اور راگ شامل, شامل کیے تو اس قسم ہوا ہے لیکن یہ صورت جو ہے کرناٹکی موسیقی جو جنوبی ہند میں رائج ہے हुँ. وہاں یہ صورت نہیں ہے وہاں کی موسیقی آج سے جو پانچ ہزار پہلے سال پہلے یا چار ہزار سال پہلے جو تھی آج بھی وہی ہے اس میں کوئی تبدیلی کوئی آمیزش کوئی نیا پر اس میں نہیں آیا اس لحاظ سے وہ ایک پیور کہلا جاتا ہے بھارت ناتیم ان کا ہے کرناٹکی موسیقی ہے سی ہے اور طرح کے جو ناچ آ جاتے ہیں یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ بڑا علم ان کے پاس موجود ہے اس میں وہاں بین کاری ان کے پاس ہے سرسوتی بین وہاں آجی بجائی جاتی ہے یہاں ہندوستان میں سرسوتی بین کا نام بہت مشکل سے ملتا ہے ایک صاحب ہیں ہمارے میں وہ میرے دوست بھی ہے وہ ردروین بجاتے ہیں اس کو سرسوتی بین کو ردروینتے ہیں وہ بجاتے شاید آپ کو شاید ذکر اسمت آ جائے اس انٹرویو میں باتوں میں مجھے کچھ لکھنے پڑھنے کا بھی شوق ہے اور میری ایک کتاب ہے جو سوان عمری ہے میری لوگوں نے کہا کہ بھئی تم اتنے سال گزار چکے ہو تو اپنا کچھ حالات زندگی بیان کرو تو ان کے کہنے پر میں نے کچھ لکھنا شروع کیا وہ لکھا بھی وہ لوگوں کو اتنی پسند آئی کہ وہ نہیں آنا چاہیے ایک لاکھ روپے کا آوارڈ دیا اس کتاب پر نواز شریف صاحب دیکھیں ان کی اس کا بھی ایک لطیفہ سن لیجیے نواز شریف صاحب نے وہ چیک کے ساتھ مجھے ایک تاریخی خط بھی بھیجا حوصلہ افزائی کا جو عام طور ہوتا ہے اوروں کو بھی بھیجا ہوگا انہوں نے مجھے بھی بھیج دیا اس کی خصوصیت یہ ہے میں آپ کو دکھاؤں گا اگر آپ چاہیں میرے م. پاس موجود ہے وہ خط بارہ اکتوبر کا ہے اچھا د, د, د, د, سیم بارہ اکتوبر نہیں وہ, وہ جس دن جس جس سن میں وہ وہ دن کی بات ہے اسی دن بیجاتا ہے اسی دن کی بات ہے یعنی ایک آخر میں ایک اچھا کام کیا انہوں نے آپ بتانی یہ اچھا کام تھا برا کام تھا یہ غالباً ان کا آخری خط تھا کیونکہ صبح کو وہ ملتان گئے تھے دو ڈھائی بجے واپس آئے چھارے چار بجے گرفتار کر لئے گئے اور وہ دو گھنٹے میں ان کو جو وقت ملا تو اس پر خبر نہیں کیا کیا کام کیا اس میں یہ کام بشاہ ملتا کہ میرے خط پر دلتا خط گا۔ ناظرین لطف اللہ خان جی شخصیت تعلے سامو آست آستے, آستے اچھی رہی ہے گفتگو جو سلسلو اجا جاری ہے واوں بریک ویلکم بیک ناظرین گفتو جو سلسلوں انہا جا ہے اچو ت لطفلہ خان سا کچھ بیونگاریوں کا جنہا میں تو یہ ایک, ایک حصہ حالانکہ نواز شریف کے ساتھ میں ایک اور بات ایڈ کر دوں کہ اقبال احمد مرحوم اقبال احمد بہت, بہت بڑی رائٹر میرے خیال میں دانشور کہنا جائے ان کو بھی انہوں نے حوصلہ افزائی کی اور خلدونیا کے نام سے ایک انسٹیٹیوٹ مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کے لیے کامنلی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے پڑھے لکھے یعنی اپریشنز بن گڈ اچھا ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں مطلب آپ جس طرح مدراس اور ساؤتھ انڈیا کے بارے میں بول رہے ہیں ہم نے مطلب سنا کہ ہمیں لگتا تھا کہ ہندوستان یا اگر کوئی خوبصورتی کی جگہ ہے تو وہ نارتھ میں ہے وہ کلچر کو بھی ہم نے نارتھ کو ہی بڑا چڑھا کے پیش کیا پریز کرتے رہے اس میوزک کو تھوڑا بہت اگر یہاں کوئی ڈانس کو بھی انکریجمنٹ ملا تو کتھک کو ملا کتھک از اے اسٹوری لیکن جس ڈانس بھارت ناٹیم کی اپ بات کچھ اور بھی آپ اس پہ بتائیں اچھا یہ بھی بتائیں سنا کہ یہ مردوں کا ڈانس ہے مرد بھی بہت اس وہ مرد بھی ڈانس کرتے ہیں مرد بھی ڈانس جو ہے وہ مرد کرتا ہے وہ مہاراج جو تھے ہمارے وہ وہ کٹھک ڈانس کرتے تھے ہمم گندو مہاراج ان کے بیٹے ہیں وہ دو تین باپ بیٹے دونوں مشہور تھے تو تو مردوں نہ کرتا یہ تو ذکر میں نے کر رہا تھا کہ میں اس کتاب میں جس میں کہ مجھے پرائز ملا ہے नहीं. اس میں, میں نے دو یا ڈھائی صفے لکھے ہیں صرف مدراس کے کھانوں کے بارے میں नहीं. وہ بھی صرف ناشتے کے بارے میں کھانے کی بات نہیں کر رہا ہوں کچھ چائے کی بات نہیں کر رہا ہوں صبح کے ناشتے کی بات کر رہا ہوں دو صفحے مجھے لکھنے پڑے کہ کتنی ورائٹی وہاں موجود ضرور بتائے میں چاہتا ہوں کہ ویور ضرور بت کیونکہ مجھے خواہش ہے کہ میں ایک دفعہ مدراس میں ناشتہ کر کے آؤں کھانا پینا وہاں کا الگ اور وہاں کی آرکیٹیکچرل چیزیں وہاں کے مندر کہیں بھی آپ ڈھونڈ لیجئے آپ کو وہ نہیں ملے گی جو اس پر نقش کاری ہوئی ہے جو اس میں بلند پائے گی ہے جو اس کے اندر خوبصورتی ہے وہاں کے ٹیمپلز میں یہاں کہیں ہندوستان میں نہیں ملے وہ الگ فرق ہے بول چال کا فرق تو میں آپ سے کر ہی چکا ہوں رہن سہن کا پہننے ووڑنے کا وہ فرق الگ ہے یہاں تک کہ وہاں کی عورتیں جو ساڑیاں پہنتی ہیں ان کے رنگ بھی مخصوص ہے جو یہاں نہیں بالکل بالکل زیورات ان کے الگ ہے جو یہاں نہیں چنانچہ ہر چیز وہاں کی مختلف ہے سیوہ اس کے کہ وہ زمین اس زمین سے جڑی ہوئی تو بھائی میں وہاں کا رہنے والا ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ میں وہاں کا رہنے والا ہوں اور وہاں کی بہت سی چیزوں سے واقف ہوں اور میں انہیں آج بھی استعمال کرتا ہوں میرے گھر میں کھانا مدراسی کھانا بنتا ہے میرے طور طریقے بڑی حد تک مدراسی ہیں سوائے زبان کے اور یہ زبان جو میں آپ سے بول رہا ہوں یہ اقتصادی ہے ورنہ ہم تو تعمل بولنے والوں میں سے ہیں اچھا ننیال کے بارے میں بھی ابھی آپ نے ذکر کیا کہ وہ حیدرآباد دکھن کا ایک خاص اسٹائل ہے مدراس کا لہجہ اور ہے دونوں میں فرق ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ دونوں ایک ہے نہیں ہے وہ الگ ہے ان کا ڈکشن بھی اور ہے میرے حیدرآباد کا ڈکشن اگر آپ کو سننا ہو پلیز پلیز تو میرے پاس میں شاید ابھی ذکر آئے گا کہ آپ نے خود کہا ہے کہ میرے پاس ریکارڈنگ ہے میں ریکارڈ کرتا ہوں تو حیدر حیدرآباد کے ایک مشہور شاعر تھے نام تھا ان کا دہانی حیدرآباد دہ خانی حیدرآبادی ان کا تخلص تھا وہ دہانی صاحب نے وہ اس زمانے میں پری پارٹیشن بہت مشہور تھے جگہ جگہ بلائے جاتے تھے بہت مش... مقبول تھے وہاں کے جب پاکستان بن گیا تو اوروں کی طرح سے وہ بھی نکل گئی ہاں ان کی مت ماری گئی تھی وہ, وہ یہاں چلے آئے بیچاروں کو کسی نے گھاس نہیں ڈالا ان کو تو میں نے ان کو ریکارڈ کیا تھا بہت سارا ریکارڈ کیا تھا اس ریکارڈنگ کو سنیے آپ تو معلوم ہوگا کہ حیدرآباد کے ڈکشنز اور لہجے کتنے مختلف ہے جو ہم زبان سے جو ہم یہ کہتے ہیں یا وہ زبان جو مدراس میں بولی جاتی ہے بالکل الگ ہے وہ سننے کی چیز ہے وہ. وہ شاید گھنٹے دو گھنٹے کی چیز ہے وہ اون, میں نے ریکارڈ کیا تھا اچھی حالت میں ہے آپ سنیے تو معلوم پڑے گا کہ وہ الگ اچھا سر یہ انیس سو سولہ میں آپ پیدا ہوئے ہیں اور یہ یعنی ٹوینٹیز اور تھرٹیز میں تو آپ بالکل مطلب جس طرح یہ جو ہوتی ہے کہ بندہ سمجھنے لگتا لگتا کہ یہ کیا ہو رہا سو یگ so لیکن لگتا. تو مجھے کچھ اس زمانے کے بارے میں بتائیں, اس زمانے کے ہندوستان کے بارے میں بتائیں, جو ہم لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا زمانہ تھا لوگ کیسے تھے ہاؤ واز دا پولیٹیکل پولیٹیکل تو وہی تھے جو پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے کانگریس وہاں تھی اور بھی لوگ تھے پولیٹیکل حالات تو بالکل وہی تھے جو ہندوستان کے تھے وہ الگ سے کوئی چیز نہیں تھی اور ان میں کوئی آپس میں اختلاف بھی نہیں تھا راج گوپال کا نام سنا اپنے ان کا نام سنا وہ بالکل وہاں کے لوگ تھے ان کے ساتھ ٹو ان کرتے تھے جو کانگریس کا جو ان کا جو, جو ایک اسٹینڈ تھا ان کے وہ ساتھ وہ کام کرتے تھے انہوں نے بھی حصہ اس میں اتنا ہی لیا جتنے اور لوگوں نے حصہ لیا کمانے میں تو صرف کلچرل ایسپیکٹ کے بات کر رہا تھا کہ یہ الگ چیز ہے ان کے دو دو الگ چیز کمیونسٹ پارٹی تھی وہاں پہ اس زمانے میں جب آپ you and... نام تو سنتے تھے لیکن میرا کوئی تعلق ان سے نہیں تھا اچھا ہم تو پڑھنے لکھنے کھیل کود والے بچے تھے ہم لوگ تو پڑھتے تھے لکھتے تھے دوست ہم کو ان کو معلوم ہی نہیں تھا کمیونسٹ پارٹی کیا ہوتی ہے لیفٹ کیا ہوتا ہے رائٹ کیا ہوتا ہے ہمیں پتا نہیں کبھی زندگی میں دلچسپی نہیں رہی آپ کو اس سے نہیں پولیٹیکل لائف سے میری کوئی دلچسپی نہیں رہی اور آپ سن کے تعجب ہوگا کہ آج تک میں نے کسی انجمن یا کسی پارٹی یا کسی گروپ کو میں میں نے شمولیت نہیں کی mm -hmm. باقاعدہ ممبر اس کا نہیں بنا ظاہر ہے کہ نہیں بنا تو میں اس کا نہ سیکرٹری رہا نہ اس کا پریسیڈنٹ رہا نہ mm -hmm. چیئرمین رہا نہ وائس چیئرمین رہا mm -hmm. میں میری زندگی میں یہ سمجھیے کہ می, می, میری آ, اس میں آ, کوئی عہدہ آیا ہی نہیں میں کہہ سکوں کہ چیئرمین ہے فلاف سیکرٹری ہیں زندگی میں ایک مرتبہ دیا گڈ میں بتاتا ہوں آپ کو وہ پاکستان میں دیا پاکستان میں گیا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں جو میرے آئیڈیلس ہیں جو میں سمجھتا ہوں ایک انسان کو میسر آنا چاہیے ایک اچھی زندگی پرامن زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے میرا یہ گمان ہے یقین تو نہیں ہے یہ گمان ہے میرا اور کہ بہت کم لوگ اس طرح ایسے ہیں جو ہم, کی ہم جو ہماری رہنمائی کر سکیں بہت کم لوگ ایسے ہوئے ہیں hmm. ہماری صحیح یہ ہوئے آپ رہے ہیں دیٹ از داڈکشن جی ہوئے آپ لفظ استعمال کرتے ہوئے نہیں کہتے ہوئے ہاں جی کیا واؤ جو ہے نا اس میں استعمال نہیں ہوتا اچھا ہوئے میں ہوئے آپ کی واو مور مور سگنیفیکنٹ واؤنیفکینٹ واو جو ہے وہ کبھی مجھ سے ادا ہوتا ہے کبھی ادا نہیں ہوتا لیکن اصول ادا نہیں ہوتا واو اچھا اچھا اچھا ووٹ کا ذکر کر رہے تھے تو ووٹ کس کو دیا تھا نے یہاں آج سے کچھ دس بارہ سال پہلے کی نہیں نہیں کوئی بیس سال پہلے کی بات ہے ہمارے پڑوس میں ایک صاحب رہتے تھے وہ جماعت اسلامی کے آدمی تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی آپ مجھے ووٹ دیں میں آپ کا پڑوسی ہوں میں اور میں جماعت اسلام اسلامی کا آدمی ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ مجھ سے کوئی برائی سزت آپ کے سامنے نہیں ہوئی ہے میں نے کہا بھی میں آپ کو دوں گا آپ کے خاطر میں نے کبھی ووٹ نہیں دیا میں آپ کے خاطر اس دن ووٹ دینے جاؤں گا اور ووٹ دے کے آؤں گا آپ کو میں چنانچہ اس دن حزب وادہ میں وہاں وہ پنڈال میں یا کچھ جس بلڈنگ میں ہو رہا تھا اس میں چلا گیا تو اس میں مسلم لیگ کے ایک جمیل تھا جمیل صاحب اسماعیل میرٹھی کے نام سنا ہوگا آپ نے یہ ان کے پوتے یا نواسے یا کچھ تھے جمیل صاحب یہ بمبئی میں بھی تھے یا آتے بزنس مین تھے وہ کھڑے ہوتے مسلم لیگ کی طرف سے میں ان کو بھی جانتا تھا انہوں نے مجھے دیکھا ارے رسول صاحب آپ آ کے ہیں آئیے آئیے آپ کو اس اس چکر میں اس قطار میں اس تقریب گرمی میں آپ کہاں کہاں کھڑے ہوں گے لائن میں آئیے میں لے جاتا ہوں آپ کو وہ مجھے ہاتھ پکڑ کر سیدھا وہ بوت تک لے گئے انہوں نے کہا جی یہ میرے خاص آدمی ہیں ان کو آپ جانے دیں محمد بھی ہے یہ میرے دوست بھی ہیں تو میں جا کے ووٹ دے آیا ٹریجڈی یہ تھی کہ وہ جن کو میں, جن کو میں وعدہ کرایا تھا وہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے یقین ہو گیا کہ یہ شخص کو اس نے اچک لیا ہے اور مظاہر اس سے ان کے تعلقات مجھ سے بہتر ہیں چنانچہ انہوں نے مسلم لیگ ہی کو ووٹ دیا ہوگا لیکن میں آپ سے سچ کہتا ہوں میں نے اس دن جماعت اسلامی کو دیا صرف یہ سوچ کر اب تک ہم دوسرے ان لوگوں کو ان لوگوں کی فوجیوں کی اور لیگیوں کی اور فلاں کی ان کی حکومت کو ہم سہتے آئے ہیں لیٹسٹ ٹرائی واٹ ڈس پیپل ہیو گوٹ ٹو ڈو ان کو ایک چانس دے دو اگر یہ آجاتے جاتے ہیں پانچ سال کی بات ہے دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی کارکردگی کیسی ہے ٹھیک ٹھیک ان کی تمنا بھی پوری ہو جائے گی ایک مرتبہ اور ہم کو معلوم بھی ہو جائے گا کہ یہ کتنے پانی میں ہے پانچ سال کی بات ہے اور ایک مرتبہ کی بات ہے چنانچہ میں نے جماعت اسلامی کو ووٹ دی گفتگو جو جاریہ ہے پٹھوں تھا بریک چوتھا لطف اللہ خان صاحب سا گفتگو رسول سلسلوں جاری گیا تھا اچھا اچھا چلو اب تو آزمائے جا چکے اچھا سر ابھی آپ پاکستان آ جاتے ہو اور نا. اس کے بارے میں کچھ بھائی وہ تو پیشی والی بات ہے میں جب میں بمبئی میں تھا <laughs> حیدرآباد کے بعد میں بمبئی سے بمبئی میں آیا بمبئی سے پھر کراچی آیا جب ممبئی میں تھا تو وار کا زمانہ تھا مختلف نئے نئے شعبے بن رہے تھے ضرورت لوگوں کو وہاں پٹرول ریشننگ ٹائر ریشننگ اسپیڈ پارٹس ریشننگ ڈپارٹمنٹ شروع ہوئے ان لوگوں کو ضرورت تھی میں, میں نے اپلائی کیا مجھے وہاں لے لیا گیا وہاں وہاں میں کام کرتا تھا اور کچھ اچھی حیثیت میں کام کرتا تھا افسری تو نہیں افسری کے برابر ایک ایسی مجھے پوسٹ ملی تھی جس میں میں اپنا اختیار استعمال کرتا تھا لوگوں کو, دیتا تھا. لوگوں کو اس پیر دیتا تھا جب جنگ ختم ہو تو ظاہر ہے کہ وہ شعبہ بھی ختم ہو گیا <تصفح> اب میں نے کہا کہ اب, اب کیا کرنا چاہیے یہ فورٹی فائیو کی بات ہے فورٹی سکس میں ایک فلم لیبورٹری تھی وہاں فیمس سینے لیبورٹری اچھا اس کے مالک میرے دوست تھے وہ میرے پاس اپنے پٹرول کے لیے یا ٹائرس کے لیے میرے پاس آیا کرتے تھے اور میں ان کو دیتا بھائی یہ اچھے آدمی ہیں اور ضرورت مند نے تو من کو دیا کرتا تھا تو ان کے ذہن میں وہ تھا جب میں وہاں سے نوکری کے ختم میری ختم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس آ جائیے مجھے میری ساتھ میرے کام, کام, کام کام کیا مدد کیجئے کچھ بھی کیجئے اس کو سے تو میں ان کے پاس ایک سال بھر میں نے وہاں کام کیا ان کے وہ سنی اسٹوڈیو میں وہاں ایک بہت بڑا وہ تھا اسٹیج انہوں نے ایک ہال بنایا تھا اس کا فلم کے لیے بہت بڑا اسٹوڈیو بنایا تھا پہلی مطلب ایسٹ میں ایئر کنڈیشن ہوا تھا مہالکشمی پائی جہاں کے ریس ہوتے وہاں میں نے سال بھر کام کیا اور کام کرتا ہی تھا کہ یہ قصہ شروع ہوا پاکستان بننے لگا اور ان لوگوں نے بھی وہ جو, جو, جو فیمس سنی لیبوریٹری کے مالک تھے وہ, وہ ایک فارم کر رہے تھے کہ اپنے ایک ہاؤس ایجنسی ایڈورٹائز کی بنائی جائے اچھا. اور مجھے انہوں نے کہا کہ صاحب آپ اس کام کو سنبھالیے میں نے کہا بھی مجھے تو کام آتا نہیں میں نے آدمی ہوں میں میں تو ملازم آدمی تھا میں اور یہ آپ مجھے بزنس کا کام دے رہے ہیں مجھے نہیں آتا کہ ہو جائے گا آپ ہم, ہم, ہم, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کیجئے اس کو تو وہ ہو ہی رہا تھا کہ پاکستان بن گیا اچھا اور میں یہاں چلا آیا وہ ساری ٹیم آئی یا آپ ہی آ میں اکیلا آیا اچھا میں سترہ اکتوبر نائنٹین فورٹی سیون کو ایئرپورٹ پہ اترا ٹاٹا ایئر لائن سے میں نے سفر کیا تھا آ گیا آنے ایک مہینے کے اندر اندر میں نے اپنے بال بچوں کو ماں کو بہن کو بھائی کو بیوی کو بچوں کو میں نے بلا لیا کہ آگا تم لوگ اور یہاں ہم لوگ آ گئے اب کرنا کیا تھا کہ پاکستان میں تو آنے کو تو آگے اب کرنا کیا ہے تو وہ جو کیڑا ایڈورٹائزنگ کا بمبئی میں اندر دماغ میں گھس گیا تھا وہ اپنا کام کرتا رہا تو میں نے کہا بھی یہاں بھی یہ کام کر کے دیکھیں تو میں نے اپنی ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں نے شروع کی اور پہلا ایڈورٹائزمنٹ جو میں نے دیا تھا وہ 14 اگست 1948 کا تھا ریڈیو کے لیے نہیں ہمارا تھا ایڈورٹائز اسپیس ایڈورٹائزنگ میں انہوں نے ایک ریڈیو کے بڑا بڑی کھیپ نے منگوا دی تھی وہاں سے باہر سے اس کا نام تھا امبیسڈر ریڈیو ایک نئی چیز تھی لوگ لوگ جانتے بھی نہیں تھے اس کو کوئی نام چینج فلپس کا یا جی سی کا کوئی ایسا مشہور نام تو تھا وہ امبیسڈر نام تھا لوگ کیوں لیں اس کو بھائی اور چھوڑ کر کے تو بک نہیں رہا تھا تو ان سے میرے واسطہ تھا انہوں نے کہا جی میں ہمارے پاس ایک چیز آئی ہوئی ہے اور وہ بک نہیں رہی ہے آپ اس کو کچھ ہینڈل کر سکتے ہیں میں نے کہا جی میں نے جب شروع کیا ہے کام مجھے ضرور بھی ہے اسے کرنے کی تو آپ مجھے مجھے اپوائنٹ کر لیجیے میں کام کرتا ہوں چنا میں نے ایک کیمپین بنایا جس میں امبیسڈر کا لفظ جو ہے اس کو میں نے استعمال کیا فلاں امبیسڈر کیا ہوتا ہے امبیسیڈر کا کام کیا ہے فلاں کی اہمیت کیا ہے فلاں وہ کیا ہے جتنا وہ اہم ہے یہ بھی اہم ہے تو ایک کیمپین میں نے بنایا Achha. تو وہ سلسلہ کوئی بارہ بارہ ایڈورٹیزمنٹ کا ایک کیمپین میں نے بنایا تھا جو ہر اتوار کو ڈان کے فرنٹ پیج پیش آیا ہوتا تھا اچھا ان کا مال بکنے لگا اتفاقی بات ہے مال بکنے لگا ان کا دیکھا دیکھی وہ پائی ریڈیو مرفی ریڈیو جو دوسرے تھے انہوں نے کہا جی ہمارا بھی آپ کرے میں نے کہا بھائی ایڈورٹائزنگ کا اصول ہے کہ آپ ایک سے زیادہ پروڈکٹ اپنے ساتھ نہیں لے سکتے یا تو آپ مجھے چھوڑنا پڑے گا آپ کو لینے کے لیے یا کچھ اور کسی اور کو تلاش کریجیے نہیں نہیں کہنے صاحب ہم تو راضی ہیں آپ ان کا کام بھی کیجیے ہمارا کام بھی کیجیے خیر اس قسم کی باتیں ہوتی رہی یہ شروعات تھی ہماری تو وہ کچھ ابتدائی سے کچھ کیچ اپ کر گیا تھا اتفاق کی بات ہے کاپی اس کی میں نے کی تھی ڈیزائن میں نے بنوائے تھے وہ میرے پاس اب تک وہ محفوظ ہے وہ پورا سیٹ موجود ہے میں نے رکھا ہے اس کو بھی آج کوئی ساٹھ ایک سال ہونے کو آتے ہیں ساٹھ سال کے ففٹی ایٹ ایئرس ہونے کو آتے ہیں آج سے چند سال پہلے میں نے وہ ایجنسی میں نے ختم یوں کی کہ وہ مجھ سے اب بھاگ دوڑ ہوتی نہیں کام ہوتا نہیں اور سچ بات تو یہ ہے کہ ہم ان دنوں اس وقت پر ایڈورٹائزنگ کام, کام ہم نے سنبھال لیا تھا جب کہ ہمیں خود کچھ نہیں آ رہا تھا تھوڑا بہت واقف تھے کچھ اپنے عقل استعمال کرتے تھے کچھ پلین لاجک استعمال کرتے تھے کچھ تھوڑا بہت ہم بھی تھا کچھ ڈیزائننگ تھی کچھ سلوگن تھے کچھ کاپی رائٹنگ تھی کچھ لوگوں سے واقف کاری تھی ہم اپنا کام چلا رہے تھے اصل میں ایڈورٹائزنگ ایجنٹ ایڈورٹائزنگ کا کام اس زمانے میں جتنا اہم تھا اب اس سے بہت کہیں زیادہ اہم ہو گیا ہے ٹیکنیک اس کی الگ ہو گئی ہے کام الگ ہو گیا ہے بجٹ اس کا بڑھ گیا ہے ہمارے زمانے میں تو ہزار دو ہزار کا بجٹ تھا اس میں ہم کام چلاتے تھے اب تو یہاں کروڑوں کی بات ہو رہی ہے بلی بلی کی بات ہو رہی ہے اور وہ لوگ باہر جا کر کے ان کے بچے لوگوں کے بچے باہر بھیج بھیج کر کے ان کو ٹرین کروا کے منگوا رہے ہیں بلوا رہے ہیں ان سے کام لے رہے ہیں تو ان کی خیر اس جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک بڑی لائن ساترے کی جامپال سارتر کی امریکہ میں دیواریں بولتی ہیں اس زمانے میں یعنی بھی تاریخ کے حوالے سے مختلف باتیں ہوتی رہی ہیں اور مدراس کے حوالے سے بھی ہوئی ابھی جو آپ ادھر آ کے ایڈورٹائزمنٹ پروفیشن تھا لیکن ایک شوق ہے آپ کا کلیکشن اس پہ آتے ہیں تو آپ میجر کلیکشنز کے کی کیا شعبے ہیں وہ ان سے یہ میجر کلر آپ نے استعمال کر کے اچھا کیا وہ چھوٹے موٹے ذوق جو ہیں مثلاً ایک زمانہ تھا کہ میں سیپیاں مدراس کے جو بیچ ہے وہاں سے سیپیں جمع کرتا تھا پھر بٹنس جمع کرنے لگا پھر یہ جمع کرنے لگا پھر وہ جمع کرنے لگا بکواس تھی خاص بات اہم چیز اس زمانے کی یعنی بچپن کی بچپن سے میری براد یہ ہے کہ بارہ تیرہ سال میں کی بات ہے یہ. دو چیزیں میرے پاس مجھے اچھی معلوم ہوئی جن کے ریمنیسس کو یا جن, جن کے میں نے جمع کیے تھے وہ میں نے اب تک اٹھا کے رکھا ہے جو بارہ تیرہ سال کے زمانے میں بارہ تیرہ سال کی عمر میں دو کلیکشنز میرے میرے لیے بڑے اہم تھے ایک تھا کائنس کا لیکشن mm -hmm. تو لوگوں کے پاس سونے کے چادی کے پرانے ہسٹارک چیزیں میوزیمس میں بھرے ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ ایک بچہ تیرہ سال کا یا بارہ سال کا جمع کرے گا یا وہاں سے لے کر کے ڈپلیکیٹ کر کے کر کے کچھ دے کر کے کرے گا وہ تو ب, وہ, وہ, وہ بچپن ہی کی چیز ہو, جا, ہو جائے گی تاہم اتفاق کے بعد بھی اتفاقات بھی ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ دیتے ہیں چنانچہ اتفاق نے میرا ساتھ دیا تو چند اہم سکے میرے پرانے زمانے کے وہ مجھے حاصل ہوئے اس سے میرا حوصلہ بڑھا میں نے تھوڑا بہت جمع کرنا شروع کیا وہ میرے پاس ہے وہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بعد میں چونکہ تھوڑے بہت میرے پاس جمع تھے ہی تو میں نے کہا اس کو ایکسپینڈ کرو تو کچھ ایکسپینشن ہوا ہے وہ کوئی ماڈرن قسم کے کوئنس آ گئے ہیں اس کے اندر ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اہمیت تو صرف ان چند سکوں کی ہے جو میں نے جمع کیے تھے دوسرا شوق یہ تھا کہ یہ جو میچ باکس ہوتے سیفٹی میچ باکس جو ہوتے ہیں ان کے کور اچھا ان کے کورس وہ بہت سارے میں نے جمع کیے ہیں ان کو محفوظ بھی کیا آج تک وہ میرے پاس آلوم کی شکل میں بھرے ہوئے موجود ہے خیپ کا سلسلہ جاری رہے گا ناظرین لطف اللہ خان جی شخصیت تانج سامو آستے آستے اچھی رہیا گفتو جو سلسلو انہا جاریا ہے جاری پٹھون تھا کرو پرے گا لیجن ویلکم بیک نادری گفتگو جو سلسلوں یہ سب جب میں چودہ سال کا تھا بارہ سال کا تھا تیرہ سال کا تھا بس ان عمروں کی بات ہے یہ اس زمانے میں میں نے کیا تھا تو اس زمانے کے چیزیں میرے پاس ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ذرا صاحب اور شعور بڑا تو معلوم ہوا کہ صاحب یہ تو اور لوگ بی سی پی جمع کرتے ہیں اور اتنے میں کبھی ان کے پاس اتنے ہیں کہ میں یہ کبھی نہیں کر سکوں گا تو وہ ڈسکریجمنٹ شروع ہو گیا ماچس کی کے, کے, کے بارے میں بھی معلوم ہوا کہ مجھ سے بہت لوگ وہاں موجود ہیں جن کے پاس ان کا کلیکشن مجھ سے بہت زیادہ ہے تو اس سے بھی یہ جی اتر گیا پھر سوچا کہ پھر مجھے ایک ایسا کلیکشن کرنا چاہیے جو اور لوگ کم کر, کر, کرتے ہیں مگر کم کرتے اس زمانے میں مجھے سنیما دیکھنے کا بہت شوق تھا انگریزی अच्छा, زیادہ. अच्छा. انڈی فلم میں زیادہ ہندی فلم دیکھتا تھا بہت کم بہت ہی کم لیکن انگریزی فلم میں جتنی آتی تھی ان کو دیکھنا میرا فرض تھا تو میں 1927 سے یاد ہے مجھے میں نے دیکھنا شروع کر دیا انگریزی فلم میں اس سے پہلے ماسٹر واقع تھی ٹاکس تو بہت دیر میں آئی تو وہ دیکھنا شروع کر دیا میں نے تو وہ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ جب آپ سریما میں ٹکٹ دینے کے لیے کاؤنٹر پہ جاتے تھے تو اس کے پاس کاغذات کی ایک تھپی ہوتی تھی برابر میں اس پر رنگین تصاویر اس کاغذ پر آگے پیچھے ہوتی تھی کہ یہ فلم جو آپ دیکھنے جا رہے ہیں یہ آنے والی فلم جو ہے وہ اس نام کی ہوگی اس کے ڈائریکٹر یہ ہیں اس کے کاسٹ یہ ہے اس کے چند سین یہ ہیں وہ اس پر پرنٹڈ کلر میں ہوا کرتے تھے عام طور اس زمانے میں کی بات ہے کلر میں ہوا کرتے تھے اور یہ امریکہ سے چھپ کے آتے تھے چنانچہ جو آپ کو ٹکٹ کے ساتھ وہ آپ کو ایک پیمفلٹ ہم اس کو پیمفلٹ کہتے تھے پھر اس کو فلائی و آورز کہا لگا لگ جانے کیا کیا نام دینے لگے اس زمانے میں ہم اس کو سیدھا زیادہ کہتے تھے صاحب یہ سینیما پیمفلٹ ہے تو سینیما پیمفلٹ کا ایک پیس اور ٹکٹ وہ آپ کو دیتا تھا کہ ابھی آپ جا کر سینیما میں بیٹھئے فلم شروع ہونے سے پہلے تک اس کے سینپسس پڑھ لیجئے اس کے کیریکٹرز کو دیکھ لیج ان کے اہم کرداروں کے بارے میں اب معلومات کر لیجیے سنیما شروع ہونے تک بھی کرے اور انٹرول میں بھی اس کو دیکھتے رہیں یا آنے والی فلموں کا یہ فلم آنے والی ہے اس کا یہ کائنڈ آف ایڈور ایڈورٹائزمنٹ تو وہ میں نے جمع کرنا شروع کر دیا اور یہ سب میرے ذاتی جو فلم دیکھتا تھا وہ میں حاصل کرتا تھا دو چار فلمیں اس میں ایسی بھی تھی جس کو میں نے دیکھا نہیں لیکن کہیں سے میں نے اس کے پیمفلٹ بھی حاصل کر لیے وہ چند ہیں تین چار پانچ چھ ہوں گے باقی سب کے سب میرے اپنے ان ہاتھوں سے وصول کی ہوئے اور جمع کیے ہوئے وہ بھی اب تک قائم ہے وہ کوئی ایک پانچ سو یا چھ سو کے قریب جو میرے پاس سنیما پیمفل اس زمانے کے ہیں تھرٹی ہے سر یہ ہو گئی فلم ویسٹرن فلم دو بہت اہم چیزیں ہیں اور ایک ہے میوزک میوزک سے میری مراد صرف گانا نہیں ہے جو لٹریچر کے حوالے سے پھر ایک اور بہت بڑا اس کا سیکشن ہے جو آپ نے آوازیں محفوظ کی ہیں یعنی لائیو آوازیں محفوظ کی ہیں آپ نے مطلب ان چیزوں کی کیسٹس نہیں بنتی ہیں. کیسٹس گانوں کی بنتی ہیں. اس کے بارے میں ذرا اس شوق کے بارے میں اس کام کے بارے میں میں شوق نہیں کہوں گا میں اسے کام کا لفظ دینا پراپر سمجھتا ہوں آپ نے دو موضوع آج چھڑ دیے ہیں ایک موضوع ہے موسیقی کا دوسرا موضوع ہے آوازوں کو محفوظ کرنے کا یہ دو الگ الگ سبجیکٹ ہیں اور ان دونوں کے بارے میں میں اگر آپ چاہیں تو میں کچھ ارض کرتا ہوں جہاں تک علم موسیقی کا تعلق ہے مجھے اس سے خاصا لگاؤ رہا ہے اور اب تک ہے میں اس پر شرمندہ نہیں ہوں ویسے تھے مسلمان کیونکہ جس موسیقی کا مرض ذکر کرتا ہوں اس کے بارے میں سن کر کے آپ کو خود اس پر یقین آ جائے گا کہ میں کیا میں نے یہ میں نے ایسا بیان کیوں دیا آپ کو جس میں مذہب بھی شامل ہو گیا یہ میں کوئی دس سال کا تھا آٹھ نو نو دس سال کا تھا اس وقت میرے ایک رشتے, رشتے کے چچا زمانے میں جو چاوی کا گراما فون ہوا کرتا تھا جس کا بھونپو بھونپو یا یا جو بھی ہوتا تھا وہ الگ تھا بہت اچھا پالشڈ اس کے اوپر کوئی چھاپ بھی لگی ہوئی اور اس کا اس کا جو ہارن تھا وہ بھی بہت خوبصورت تھا خاصا بڑا تھا وہ مجھے میں دیا ساتھ, ساتھ انہوں نے یہ سوچا کہ بچے کو صرف گرام دینے سے کوئی فائدہ نہیں اور اس کے ساتھ اس کے سویوں کا ایک ڈبا دینے سے کوئی فائدہ نہیں اس کو کچھ ریکارڈ بھی دینا چاہیے تاکہ وہ سن سکے hmm. تو انہوں نے اللہ جان کیوں مجھے صرف تین ریکارڈ ایک گرام فون کے ساتھ دیے وہ چاہتے تو دس بھی دیتے پانچ بھی دیتے چھ بھی دیتے مگر صرف تین دی انہوں نے دو تو اس میں گانے بجانے کے تھے اور ایک کرت کا ریکارڈ تھا کرت اچھا. کا ریکارڈ جو تھا سور رحمان سے متعلق تھا وہ قاری کون تھے اب مجھے یاد نہیں हم. لیکن اتنا یاد ہے کہ انہوں نے کہاں سے شروع کیا تھا سور رحمان کو کہاں ختم کیا تھا تین منٹ کی بات ہوتی ہے ظاہر پر ظاہر ہے کہ پورا سورہ تو آپ سنا نہیں سکتے اس کا ایک حصہ ہی سنا سکتے ہیں آپ. دو دو ریکارڈوں میں ایک ریکارڈ بھائی چھیلا کا تھا ایک زمانے میں سکھ تھے وہ گاتے تھے ان کا ایک ریکارڈ تھا تیسرا ریکارڈ جو تھا وہ محمد حسین نگینے والے کا تھا चारी. محمد حسین نگینا والے کا جو نام ہے وہ بہت مشہور نام ہے مردوں میں चारी. ایک زمانے میں ان کا توتی بولتا تھا وہی وہ, وہ گاتے تھے کوئی سائیکڑوں درجنوں نے بی سی انیس سو کروں نے ریکارڈ بنائے ہوں گے اس میں غزلیں لوگ پسند کرتے تھے لوگ خریدتے تھے چیلا کے بارے میں یہ ایسی نہیں تھی وہ چھ بیچارے وہ گا دیتے ان کا ریکارڈ تھا اور ایک محمد حسین نگینا کا ریکارڈ تھا وہ مجھے دیا اب تین ریکارڈ کو سننا کو مشکل بات ہے تین منٹ کے جو ہوتے ہیں تین منٹ ادھر تین منٹ, منٹ, منٹ ہوئے منٹ آب, منٹ منٹ اب میں اس کو بھی بھی شام بھی سنتا تھا گھر والے تنگا ایک ہی چیز کو سنگی لگا دیکھا جی اس کا بو... بھوپو اتار دیتا ہوں بھوک اتار دیا وہ بغیر گھوپو کے मैं بیٹھ کر کے مگر تب وقت بڑی تھی لوگوں کو اچھا <laughs> ریکارڈ پہ رکھا جاتا تھا اس کے ساتھ ایک ایک, ایک, ایک نیڈل سی ایک اس, اس کے ساتھ منسلک ہوتی تھی اگر اس نیڈل کو آپ ہاتھ سے پکڑ لیں آواز بہت مدم ہو جاتی تھی اور صرف آپ کان لگا کے سن سکتے تھے تو میں وہ کان لگا کے وہ کرتا تھا تھا لیکن سنتا ضرور تھا. سب چیزیں مجھے یاد ہو گئی دہراتا تھا لوگوں نے سنا کہ بچہ قرت ہے دس سال کا بچہ اچھی پڑھتا ہے انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ اس سکھاتا کون ہوگا کہاں سے لیا سنا انہوں نے کہا اچھا ہے تو کہنے کے صاحب Uh, ان کو ہر آواز کی محفل میں بلایا جائے تو مدراس میں جگہ جگہ آواز کی محفلیں ہوتی تھی وقت بے وقت کوئی بھی قالیم آ گیا کوئی بھی ہوا لوگوں کو بہانا چاہیے تھا آواز مقرر کرنے کا اور اچھا خاصا مجمع ہو جاتا تھا جب وہ مجموعہ شروع ہوتا تھا تو اس بچے کو وہ لوگ کھڑا کرتے تھے کہ بے تم خیرت سناؤ اور مجھے وہ سور رحمان یاد تھا وہ سناتا تھا لوگ داد دیتے تھے سے میرے حوصلے بڑھے یہی سلسلہ بھی, بھی, بھی, بھی یاد کر لیے تھے وہ پڑھنے لگا تھا کرنے لگا تھا رہ گیا گانا بجانا وہ بھی اسی طرح میں دوہراتا تھا گاتا بجاتا تھا پھر مجھے اسی چچا نے ایک اور ریکارڈ لا کے دیا ایک ریکارڈ تھا اس کے دونوں سائٹ پر دو الگ الگ لوگ گائے اور وہ کلاسیکل کا تھا ایک سائٹ پر نارائن راو ویاس کا گانا تھا دوسرے سائٹ پر ونائک راو پٹور کا گانا تھا اچھا. وہ میں نے سنا وہ غزلوں سے بھائی چھیلا سے محمد حسین سے بالکل الگ تھا اس میں تانے تھی اس میں سرگم تھے اس میں بول تھے اس میں تال تھا میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات بال مجھے بھی اس کو گانا چاہیے جیسا میں یہ اس کو کاپی کرتا ہوں مجھے اس کو کاپی کرنا چاہیے اس کی کاپی کرنے لگے پھر کبھی دوستوں کے پاس بھی پوچھا تھا کہ تمہارے پاس کیا ہے تمہارے پاس کہا جی ہاں میرے میرے پاس پھلا ہے تو ان کے گھر پہ جا کے بیٹھ کے سنتا تھا سن کر کے یاد بھی کرتا تھا اور دہراتا بھی تھا نقل کرتا تھا نائنٹین تھرٹی ون میں وی ایم سی اے نے ایک کمپٹیشن منعقد کیا اس میں سب لوگ آ کر کے بچے آ کر کے اپنا اپنا پروگرام بنا کے تو وہ میں بھی جا کر کے ان میں حصہ لیا میں نے بھی تو وہ مجھے انہوں نے ایک میریٹ آوارڈ دیا مجھے سرٹیفکیٹ دیس واز اے نائنٹین تھرٹی ون وہ سرٹیفکیٹ میرے پاس موجود اب یہ مطلب یہ کہ حوصلہ بڑھنے والی بات ہوئی یہ لوگوں نے قبول کرنا شروع کیا لوگوں میں معلوم ہو گیا کہ یہ بچہ گاتا ہے یہ اچھا گاتا ہے یہ اچھی نقل کرتا ہے وہ کرتا ہے وہ کرتا تو میرے ایک دوست تھے رشتے دار بھی تھے وہ ایک جگہ ہے وہاں سے مدراس سے ویلور ایک کے فاصلے پر ہے وہاں سے وہ آئے ان کو گانے کی شد تھی انہوں نے, بھی سنا. انہوں نے کہا جی یہ طریقہ غلط ہے کہ تم نقل کرتے ہو ان کا ان کا سن کے گاتے ہو اپنے طور پر نہ تمہیں اس کا علم ہے نہ کوئی تمہیں معلومات ہیں نہ تم خود کو گا سکتے ہو نقل کر لیتے ہو سیکھ نہیں میں نے کہا پھر میں کیا کروں کہ کسی استاد سے سیکھوں پھر بات بنے گی میں نے کہا جی میں کسی استاد کو نہیں جانتا میں جانتا ہوں ایک استاد کو وہ استاد صاحب جو تھے وہ بھی شوقین تھے پرنٹنگ کا کام ان کا تھا عبد الحفیظ نام تھا بالک تخلص کرتے تھے وہ ہارمونیم بجاتے تھے بہت اچھے ہارمونیم بجاتے تھے بہت ہی اچھی ہارمونی بجا اور ان کو موسیقی کا علم تھا ان کے کئی شاگرد ہارمونیم میں یہ میرا بچہ ہے یہ. اس کو بہت شوق ہے آپ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اپنے شاگردی میں لے لیں ان نے کہا جی میں تو ہارمونیم سکھاتا ہوں یہ گانا سیکھنا چاہتا ہے بچہ ہے تمہارا مگر ایک بات ہے کہ میرے کوئی گانے کا شاگرد نہیں ہے تو یہ میرے لیے ایک نئی بات ہوگئی کہ میں ایک بچہ گانے میں بھی ٹرین کروں جو میرا آتا ہے میں تو سن کے گیا تھا جو نقل آتی تھی وہ میں نے شروع کر دی ہارمونیم ان کے پاس کے پاس ہی وہ بجانے لگے میں نے دیکھا کہ جس طرح سے میں ہارمونیم بجا کے سناتا ہوں شخص تو اس کے کے کے ہے ہے ہوتا ان سے خان کافی بحث گالیوں اگے ہفتے ہفتے جو اللہ